پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اسے تمہارے لیے ذرا بنانا سکھایا تھا ذرہ بنانا سکھایا تھا تاکہ تمہاری لڑائی کی تکلیف سے تمہیں بچائے پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِنَ فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ <عَالِمِين> اور ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا مسخر کر دی وہ اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں فیغین اور کئی شیطان بھی تابع کیے تھے جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے اور ہم ہی ان کے نگران تھے و ايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم <الرَّاحِمِين> اور یاد کریں ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذکرا للعابدین <تصفح> چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو بھی تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دیا اور ہم نے اسے اس کی اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی دیئے اور اپنی طرف سے مہربانی کے لیے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے اور عبادت گزاروں کی نصیحت کے لیے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی لوہے کو ہم نے داؤد علیہ السلام کو یعنی لوہے کو ہم نے داود علیہ کے لیے نرم کر دیا تھا وہ اس سے جنگی لباس لوہے کی ذرہیں تیار کرتے تھے جو جنگ میں تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہیں حضرت قطعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام سے پہلے بھی ذرہیں بنتی تھیں لیکن وہ سادہ بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں حضرت داود علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار اور حلقے والی ذرہیں بنائیں تفسیر تفصیر کثیر پھر یعنی جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داود علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے اسی طرح ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی وہ اپنے آیان سلطنت سمیت تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہاں چاہتے مہینوں کی مسافت لمحوں اور ساتوں میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتے ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی بابرکت زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے پھر جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جو ان کے حکم سے سمندروں میں غوطے لگاتے اور موتی اور جواہر نکال لاتے اسی طرح دیگر عمارتی کام جو آپ چاہتے کرتے تھے پھر یعنی جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے اس سے ہم نے سلیمان کی حفاظت کی اور وہ ان کے آگے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے تھے پھر پران مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے سورہ سات آیت نمبر چوالیس اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا جن میں انہوں نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا یہ آزمائشیں اور تکلیفیں کیا تھیں اس کی مستند تفصیل تو نہیں ملتی تاہم قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت اور اولاد وغیرہ سے نوازا ہوا تھا بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان سب سے یہ سب ان سے بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب نعمتیں چھین لیں کہ جسمانی صحت حتیٰ کہ جسمانی صحت سے بھی محروم اور بیماروں میں گھر کر رہ گئے اور بیماروں میں گھر کر رہ گئے بالآر کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی اللہ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال و اولاد پہلے سے دگنا عطا فرمائی فرمایا اس کی کچھ تفصیل صحیح نے حبان کی ایک روایت میں ملتی ہے دیکھیے صحیح ببان چوتھی جلد صفحہ نمبر دو سو چوالیس و مجمع الزواعد و مجمع الزواحد آٹھویں جلد صفحہ نمبر تین سو اکاسی شکوہ شکایت اور جزا فضا صبر کے منافی ہے جس کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا البتہ دعا صبر کے منافی نہیں ہے دعا صبر کے منافی نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہم نے قبول کر لی کہ الفاظ استعمال فرمائے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و الصَّابِرِينَ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کریں یہ سب صابر تھے فی رحمتنا من اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ صالحین میں سے تھے وذنون اور یاد کرے مچھلی والے یونس کو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں له چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں و زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا و انت اور یاد کریں زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا له و وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجہ إنهم كانوا في رغبا ورهبا لنا چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یہیہ عطا کیا اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا بے شک وہ انبیاء علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرتے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے ہی اجزو انکسار کرنے والے تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف ظلقفل کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں بعض ان کی نبوت کے اور بعض ولایت کے قائل ہیں امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ان کی بابت توقف اختیار کیا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے واللہ اعلم پھر مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور انہیں عذاب الٰہی کی دھمکی دے کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے چل دیے تھے جس پر اللہ نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں مچھلی کا لقمہ بنا دیا ان کی کچھ تفصیل سورہ یونس میں گزر چکی ہے اور کچھ سورہ صافات میں آئے گی پھر اب علومت کی جمع ہے بیمانہ اندھیرا حضرت یونس علیہ السلام متعدد اندھیروں میں گھر گئے رات کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا پھر ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسے اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح شدائد اور مصیبتوں میں پکارے پکارے گا اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح شدائت اور مصیبتوں میں پکارے گا ہم اسے نجات دیں گے حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے بھی ان الفاظ لا الہ الا انت انی من کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے بہوان جامع الطرمیزی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو پانچ وسیح پھر حضرت ذکریہ علیہ السلام کا بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کرنا اور اللہ کی طرف سے اس کا عطا کیا جانا اس کی ضروری تفصیل سورہ آل عمران آیت نمبر سے 41 اور سورہ مریم آیت نمبر ایک سے 15 میں گزر چکی ہے یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ان الفاظ میں کیا ہے پھر یعنی وہ بانجھ اور ناقابل اولاد تھی ہم نے اس کے اس نقص کا ازالہ فرما کر اسے نیک بچہ عطا فرمایا گویا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جن کا بطور خاص یہاں ذکر کیا گیا ہے مثلا الحاح و زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات نیکی کے کاموں میں سبقت خوف و تما کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رب کو پکارنا اور اس کے سامنے آجزی اور خوشو و خزو کا اظہار پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احصنت فيها من روحنا اور اس عورت کو یاد کریں جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اسے اور اس کے بیٹے مطلب عیسیٰ کو اہل عالم کے لیے عظیم نشانی بنا دیا ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون بلا شبايه तुम्हारा दीन एक ही दीन है और मैं और मैं तुम्हारा रब हूं लिहाजा तुम मेरी ही इबादत करो وتقطع امرهم بينهم كل إلينا راجعون اور انہوں نے اپنا معاملہ بہم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا بلاخر سب ہماری ہی طرف لوٹیں گے فمن يعمل من وهو فلا چنانچہ جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی اور بے شک ہم اس کے لیے اس کے اعمال لکھنے والے ہیں و حرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون اور ہر بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ہے اس پر لازم ہے کہ بلا شبہ وہ اس کے باشندے دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتا کہ جب جا جوج اور ما جوج کھول دئے جائیں گے اور وہ هرب بلندی سے تیزی سے دورتے آئیں گے واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذین كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذین كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل ظالمين اور سچا وعدہ مطلب یوم قیامت قریب آ پہنچے گا تب کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم اس وعدے سے غفلت میں رہے بلکہ ہم ہی ظالم تھے من دون اللہ انتم لها بے شک تم اور جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے تم اس میں داخل ہونے والے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف موسیقی موسیقی یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے پھر ام سے مراد یہاں دین یا ملت ہے یعنی تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے اور وہ دین ہے دین توحید جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی اور ملت ملت اسلام ہے جو تمام انبیاء کی ملت رہی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت اولاد علاط ہیں مطلب جن کا باپ ایک اور ماں مختلف ہوں ہمارا دین ایک ہی ہے بحال تفسیر ابن کثیر پھر یعنی دین توحید اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ تو مشرقین اور کفار کا ہو گیا اور اب و رسول کے ماننے والے بھی احضاب بن گئے کوئی یہودی ہو گیا کوئی عیسائی کوئی کچھ اور اور بدقسمتی سے یہ فرقہ بندیاں خود مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئیں اور یہ بھی بیسیوں فرقوں میں تقسیم ہو گئے ان سب کا فیصلہ جب یہ بارگاہ الہی میں لوٹ کر جائیں گے تو وہی ہوگا پھر حرامن واجب کے معنی میں ہے جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے یا پھر لا یبجعون میں لا زائد ہے یعنی جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کا دنیا میں پلٹ کرانا حرام ہے پھر یا جوج و معجوج کی ضروری تفصیل سورہ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا اور اتنی تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے ان کی فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے ان کی لاشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے پھر ایک زوردار بارش نازل فرمائے گا جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی یہ ساری تفصیلات صحیح حادیث میں بیان کی گئی ہیں تفصیل کے لیے تفصیر ابن کثیر ملاحظہ ہو پھر یعنی یاجوج جوج و معجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ جو برحق ہے بالکل قریب آ جائے گا اور جب یہ قیامت برپا ہوگی تو شدت ہولناکی کی وجہ سے شدت ہولناکی کی وجہ سے کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی پھر یہ آیت مشرقین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی نازل ہوئی ہے جو لات ومنات اور عزا و حبل کی پوجا کرتے تھے یہ سب پتھر کی مورتیاں تھیں جو جمادات یعنی غیر آقل تھیں اس لیے آیت میں وما تعبدونہ کے الفاظ ہیں اور عربی میں ماں غیر آقل کے لیے آتا ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے یہ معمود بھی جن کی مورتیاں بنا کر تم نے عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہیں سب جہنم کا ایندھن ہیں پتھر کی مورتیوں کا اگرچہ کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو غیر عاقل اور بے شعور ہیں لیکن انہیں بیچاروں کے ساتھ جہنم میں صرف مشرقوں کو مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ جن معبودوں کو تم اپنا سہارا سمجھتے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جہنم میں اس کا ایندھن ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں <تصفيق> لو لو كان هؤلاء الهتهم ما وردوها وكل فيها خالدون اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن پائیں گے بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے نہ سنیں گے اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کے دل چاہیں گے لا يحزنهم الفزع بڑی گھبراہٹ انہیں غمناک نہیں کرے گی اور فرشتے ان سے یہ کہہ کر ملیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے جاتا تھا یوم لطو السماء کطیس جل للكتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انہا کنا فاعلین جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کے لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا یادہ کریں گے یہ وعدہ ہمارے ذمے ہیں بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَضَّ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو با اختیار ہوتے اور تمہیں جہنم میں جانے سے روک لیتے لیکن وہ تو خود بھی جہنم میں بطور عبرت کے جا رہے ہیں تمہیں جانے سے کس طرح روک سکتے ہیں نتیجتاً عابد و معبود دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے پھر یعنی سارے کے سارے شدت غم و علم سے چیخ اور چلا رہے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے پھر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا یا مشرقین کی طرف سے پیدا کیا جا سکتا تھا جیسا کہ فل واقع کیا جاتا ہے کہ عبادت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام فرشتوں اور بہت سے صالحین کی بھی کی جاتی ہے تو کیا یہ بھی اپنے عابدین کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس آیت میں اس کا اضالہ کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے تھے جن کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے نیکی یعنی سعادت ابدی یا بشارت یا بشارت جنت ٹھہرائی جا چکی ہے یہ جہنم سے دور ہی رہیں گے انہی الفاظ سے مفہوم بھی واضح طور پر نکلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ ان کی قبروں پر بھی قبے بنیں اور لوگ انہیں قاضی الحاجات سمجھ کر ان کے نام کے ان کے نام کی نظر و نیاز دیں اور ان کی پرستش کریں یہ بھی پتھر کی مورتیوں کی طرح جہنم کا ایندھن ہوں گے کیونکہ غیر اللہ کی پرستش کے دائیں سبقت من الحسنہ میں یقینا نہیں آتے پھر بڑی گھبراہٹ سے موت یا سور اسرافیل مراد ہے یا وہ لمحہ جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا دوسری بات یعنی سور اسرافیل اور قیام اور قیام قیامت سیاخ کے زیادہ قریب ہے پھر یعنی جس طرح کاتب لکھنے کے بعد اوراق یا رجسٹر رجسٹر لپیٹ کر رکھ دیتا ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ زمر آئے ستاسٹ آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے کے اور رجسٹر کے ہیں سجل کے معنی صحیفے اور رجسٹر کے ہیں لل کتبی میں لام بی علا ہے بیمانہ اعلیٰ ہے اور کتب بیمانہ مکتوب مطلب تحریر ہے بحال تفسیر ابن کثیر مطلب یہ ہے کہ کاتب کے لیے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ لینا جس طرح آسان ہے اسی طرح اللہ کے لیے آسمان کی وسعتوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لینا کوئی مشکل امر نہیں ہے پھر ازبوری سے مراد یا تو ضبور ہی ہے اور از سے مراد پند و نصیحت جیسا کہ ترجمے میں درج ہے یا پھر زبور سے مراد گزشتہ آسمانی کتابیں اور ذکر سے مراد لوہ محفوظ ہے یعنی پہلے تو لوہے محفوظ میں یہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی جاتی رہی ہے کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے زمین سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک جنت ہے اور بعض کے نزدیک عرض کفار یعنی اللہ کے نیک بندے زمین میں اقتدار کے مالک ہوں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان جب تک اللہ کے نیک بندے رہے وہ دنیا میں با اقتدار اور سرخرو رہے اور آئندہ بھی جب کبھی وہ اس صفت کے حامل ہوں گے اس وعدۂ الہی کے مطابق زمین کا اقتدار انہیں انہی کے پاس ہوگا زمین زمین کا اقتدار انہی کے پاس ہوگا اس لیے مسلمانوں کی محرومی اقتدار کی موجودہ صورت کسی اشکال کا باعث نہیں بننی چاہیے یہ وعدہ مشروط ہے صالحیت عباد کے ساتھ اور اذا فات الشرط و فات المشروط کے مطابق جب مسلمان اس خوبی سے محروم ہو گئے تو اقتدار سے بھی محروم کر دیے گئے اس میں گویا حصول اقتدار کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور وہ ہے صالحیت یعنی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے حدود و ضابطوں پر کار بند رہنا وصل اللہ على نبین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین